اور یہودی بولے عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نسران بولے مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ باتیں وہ اپنی من سے بکتے ہیں اگلے کافروں نون گنہ کسی بات بناتی ہے اللہ انہیں مارے کہاں ادھہ جاتے ہیں